اللہ علی من الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے رب کا آسان ہے کیونکہ یہود و نشارہ کے متعلق بات چلی آ رہی تھی نا آ, کا دور انجیل کا دور اب فرمایا ان کی چالاکیوں سے بچتے رہو اخبار تم کیا ہو خدا کے تین ٹکڑے کرنے یہودوں نے سارا نے جب خدا کے بھی ٹکڑے کر دی ہیں تو تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کریں گے یا نہیں ہاں اس لیے ان کے ساتھ یاری نہ لگاؤ مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دریا کے اندر دو مچھلیاں لڑ رہی ہوں نا تو ایسے سمجھو کہ ان کو بھی انگریز لڑا رہا ہے کون لڑا رہا ہے ہمیں بھی لڑا رہے ہیں ہر جگہ انہ یو انا تل یو یہ مضمون ہے انہ یو انا تل یو ان کے ساتھ دوستی نہ جو اے ایمان بارو نہ بناو تم یہود و سارا کو دوست بعض ان کے دوست ہیں بعض الکفر ملنا تو اور جس نے دوستی جوڑی نہ ان کے ساتھ تم میں سے صف نہ ہو میں نہ ہوں بس دیش ہے وہ ان سے ہوگا کیا پتا قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا اللہ بچائے اور دنیا میں بھی یہی ہے من تو شبہ قوم پہ کسی قوم کی مشابہ کرنے والا ان سے ہے تو میرے عزیز آپ ایک غیرت مند مسلمان بنے وہ لوگ جو ہیں نا نہ تو آپ کی زبان کو اچھا سمجھتے ہیں نہ آپ کے لباس کو اچھا سمجھتے ہیں نہ آپ کے اسلامی طریقے کو رسومات کو اچھا سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی نفرت کریں اب ادھر بعد ساتھی انگریزی پر پر بولنے کوشش کرتے ہیں کوئی کیوں ہے انگریزی بول رہے ہو کیوں سیکھتے ہو وہ جت جی جائیں گے تبلیغ کریں گے انگیز عمر میں اپنا ملک تم نے سدھارا ہے اپنے گھر کو تو سدھارو جھوٹ بولتے ہیں آ انگریزوں کے ملک میں جائیں گے تبریف کرنے کے لیے آئے جھوٹ بولتے ہیں وقت ضائع کرتے ہیں ہاں لباس بھی وہی پسند کرتے ہیں اپ ٹو ڈیٹ بنے پھرتے ہیں پر میں جس نے دوستی جوڑی ان کے ساتھ تم میں سے وہ ان میں سے ہے ان اللہ لا جہادی بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سمجھ دیتا جہاں یہ معنی مناسب ہے بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سمجھ دیتا ظالم لوگوں کو کاش کہ یہ ظالم لوگ سمجھیں اور ان کے ساتھ دوستی نہ جو کیا ان کو سمجھ فردین فی قلوب ہے مہاراظ شکوائے منافقین اللہ فرماتے ہیں ہم روک رہے ہیں اور منافق کیا ان کی دوستی میں گس رہے ہیں ہم روکتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ یہ لیکن منافق ان میں گھسے جاتے ہیں شکوا ہے منافع دین دیکھتا ہے تو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کون ہیں منافق ہیں یو سار وہ گھسے جاتے ہیں ان کے اندر یقول اون نقشہ انتہی بنا دائر جب پوچھا جاتا ہے بس کیوں یہ حرکت کرتے ہو ان کے اندر گستے ہو تو جواب یہ دیتے ہیں یار وہ طاقتور قومیں ہیں کیا طاقتور قومیں ہیں ان کے ساتھ یاری لگائیں ہو سکتا ہے تک مصیبت آ پڑے تو ہماری مدد کریں گے مدد کریں گے یا دگنی مصیبت لائیں گے آ? یاری لگا کے تجربہ کر دیکھا ہے تجربہ کیا ہے یا نہیں کیا ہاں دگنی مصیبت لائیں گے کہتے ہیں ڈرتے ہم یہ کہ پہنچ جائے ہم کو کیا مصیبت دائرہ فاصلہ جواب شکوا شکوا منافقین کے بعد جواب شکوا امید ہے اللہ یہ کہ لائے فتح مومنین کو فتح نصیب ہوگی تو منافق آدمی ضلیل ہوں گے یا نہیں کہ ہائے ہم نے یاری لگائی تھی کوئی فائدہ نہیں ہوا یا کوئی اور معاملہ اللہ کی طرف سے اور معاملہ کا معنی یہ ہے کہ منافقین کا نفاق کھل جائے اور معاملے سے مہاراج کیا ہے منافقین کا نفاق ظاہر ہو جائے تو ہو جائیں گے اوپر اس کے کہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں کے اندر ان کی دوستی کو کیا ہو جائیں گے ناد بکول اللہ زینہ منتاجو مومنی جب پتہ ہوگی یا منافقین کا نفاق ظاہر ہو جائے گا تو پھر مومن تعجب سے کہیں گے او دیکھو دیکھو انگریزوں کے ساتھ یاری لگانے والے یہود و الصارہ کے ساتھ کتنی زریل و خوار ہیں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وشال وشالے اور کہیں گے مومن کہ یہی ہیں وہ لوگ جو قسمیں اٹھاتے ہیں ساتھ اللہ کے زوردار قسمیں کہ بے شک وہ البتہ تمہارے ساتھ ہیں یعنی ہمارے پاس آتے تو ہمارے بن جاتے ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس ہوئے گئیں ان کی کاروائیاں مال کے نیچے کا لکھو گے آ کاروائیاں جائے گئیں کاروائیاں کے کیا مانا دونوں سے ملنا کیا مومنین کے ساتھ بھی ملتے کافروں کے ساتھ بھی ملتے تنگ دونوں کو خوش رکھے اب خوش رکھ سکتے ہیں لفاف تو کھل گیا نا کا تو ضائع گئی ان کے کی میں پاس بہت خاص ہے. ہو گیا کیا خاص اقتباس ہم جب کبھی امریکہ کے خلاف جلوس نکالتے ہیں یا دوسرے حالات کے اندر جلوس نکالتے ہیں تو میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جو ہر طرف جاتے ہیں نا ہم جلوس نکال کے سدارت میرے ہوتے ہم تو میں کو جانتا ہوں ایسے کرتے ہیں اور مجھے ہنسی آتی ہے گویا کہ وہ حاضری ہی لگواتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ حالانکہ حقیقت میں ہم ہمارے ساتھ نہیں ہوتے ایسے لوگ اپنے دیکھے کا ہاتھ کڑے کر کے ہاتھ لگوا کے چلے جاتے ہیں تو جب نفاق کھل جاتا ہے تو ضرور ہو جاتے ہیں یا یو حلضین منو زاجر مینال ارتداد مرتد ہونے سے جڑک کی گئی زاجر کیا گیا زاجر مینال ارتداد مرتد ہونے سے زاجر کی گئی کہ خیال کرنا کہیں مرتد نہ ہو جانا یہ کیوں فرمایا اس لیے کہ کافروں کی یاری یہود و نصارہ کی یاری اس کا انجام کیا بنتا ہے اور مرتد ہونا انجام بنتا ہے آدمی آہستہ آہستہ گستا گستا ان کے اندر کیا بن جاتا ہے مرتد بن جاتا ہے اس لیے زدر کی گئی ارتداد اے ایمان والوں جو شخص مرتد ہوا تم سے اپنے دین سے پسند قریب لائے گا اللہ ایسی قوم کو کہ محبت رکھے گا اللہ ان کے ساتھ بیان اوصاف لکھو تو ارتداد سے زجر کیا گیا ڈرایا گیا خیال کرنا مرتد نہ ہونا جو آدمی مرتد ہوگا خدا رسول کو نقصان نہیں پہنچائے گا ان کو ڈنڈا مارنے کے لیے سیدھا کرنے کے لیے اللہ ایسی قوم کو کھڑا کریں گے کہ خدا کو ان سے محبت ہوگی ان کو خدا سے محبت ہوگی وہ کون سی قوم تھی حضرت اب بکر صدیق اور ان کے حواری بھئی حضرت اب بکر صدیق کے دور خلافت میں لوگ مرتد ہوئے یا نہیں مسائل قذاب کے ساتھ بھی ہو گئے انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تو آپ نے ڈنڈا چڑھایا ان پہ یا نہیں آہ؟ آہ بغیر جہاد کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچ میں پڑ گئے کہ جہاز کریں نہ کرے حضرت بکر صدیقی انہوں کو بھی ڈانٹا کہ جاہلیت کے اندر تو تو بہادر تھا خوبار سے اسلام اسلام میں بزدلی دکھاتا ہے حضرت عبقر حضرت عمر کو جھاڑ کیا تو یہ شان صدیق سے ظاہر ہوتی ہے اب بتاؤ جی ٹھیک ہے اچھا جی تو غور فرمائیے جی اے ایمان والو جو مرتاب بات میں سے اپنے دین سے ان کریب لائے گا قوم سیکھوم کو نی جلی شانِ صدیق تفسیر مظہری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے سکھ روایت ہے کہ یہ ایسے کس کے بارے میں نازل ہوں حضرت صدیق کے اخبار اور ان کے حوالے کے بارے نازل نازر تفسیر مظری میں حضرت علی سے روایت آئی اور ان سے بھی ہے شان نے صدی قوم کری تو لکھا ہے لائے گا اللہ عصی قوم کو کہ محبت رکھے گا اللہ ان کے ساتھ یہ صفت نمبر ایک اور وہ محبت رکھیں گے اللہ کے ساتھ صفت نمبر دو عزی اللہ تن المن نمبر تین ان نرم ہوں گے مومنین کے لیے اللہ من الام ہے عزت ن سخت ہوں گے کس پہ فون پہ نمبر یجاہدون فی سبھی اللہ نمبر کتنی دی جہاد کریں گے اللہ کی رہا میں بھلا خافون نمبر چھ اور نہیں ڈریں گے ملامت در کی ملامت سے یہ اللہ کا پگل ہے دیتا ہے اللہ جس کو کہتا ہے اللہ واسن علیہ میرے محترم پہلے فرمایا گیا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ جوڑو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ تو دوستی نہ جوڑیں تو کس کے ساتھ دوستی رکھیں پر میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی جوڑوں جی ہاں وہ میرے کوئی شیر ہیں اس کے اندر میں نے لکھا ہے کہ یہ ویڈیو ڈش ٹی ڈی وی یہ سب بدماشی کی باتیں ہیں ان سے کنارہ قرض رہو ہاں یہ انگریزوں کی چالیں ہیں پلاتے ہیں زہر تم کو یہ ٹی وی ویڈیو سمجھے جی یہ فلمیں اور ہرکال یہ کن کی چالیں ہیں یہ ہیں زہر لیکن ان کو شیریں بنا کے دیتے ہیں لوگ سنتا ہے کہ مٹھائی ہے حقیقت میں کیا ہے زہر ہے یہ انگریزوں کی چال ہیں پاتے ہیں زہر تم کو نہ سمجھو ان کو شیری ہٹو ان سے بچو ان سے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سے جو ہٹیں تو کس کے ساتھ جاری لیں یہاں بھی سوال پیدا ہوتے نا بجائے ان کے قرآن و حدیثوں سے لگاؤ دل ہاں بجائے ان کے قرآن و حدیثوں سے لگاؤ دل یہی چشمے ہدایت کے یہی انہار جنت ہیں ٹھیک ہے جی ای? ہاں یہ ہدایت کے چشمے ہیں اور جنت کی نہریں بھی یہی ہیں بجائے ان کہ قرآن و حدیثوں سے لگاؤ دل جواہر بے بہا بہیں یہ تہی دامن بھرو ان سے یہی چشمے ہدایت کے یہی انہار جنت ہیں اگر منظور رحمہ ہو پیو ان سے پیو ان سے ہاں اے چشمے ہدایت کے ہیں انہارے جنتیں پیو گے یا نہیں پیو گے, گے پراندی سے دل لگاؤ ان کو آگ لگاؤ تو دیکھو آپ کس کے ساتھ ہی جاری لگانی ہے لکھ لو المرو بے بوبالا تلّہ اللہ کے ساتھ یاری لگاؤ اللہ کے اولیاء کے ساتھ یاری لگاؤ انما نوابلی ان کا کیا مضمون ہے المرو بے مبالا طلّہ باولیا یہود و نصارہ سے توڑو کس کے ساتھ جڑ جاؤ اللہ کے ساتھ اس کے اولیاء کے ساتھ جڑو سوائے اس کے نہیں دوست تمہارا اللہ ہے اور اس کا رسول اور مومنی اللہ دین یقین سلاد اور صاف مومنی جو قائم کرتے ہیں نماز کو نمبر دیتے ہیں زکوٰۃ کو نمبر دو وہم راہ اور وہ خشو خضو کرنے والے ہیں راہ کے کے نیچل کو خضو کرنے والے ہیں دیتے ہیں زکوٰۃ کو اور وہ کیا ہیں خشو خضو کرنے والے ہیں بعض روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے رکو کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے آ کے سوال کیا تو آپ نے رقو کے اندر اس کو پیسے دے دیے تو مانا پھر یوں کرتے ہیں دیتے ہیں زکوٰۃ کو درا حال کہ وہ رقو کرنے والے ہیں رقو کی حالت میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو اس سے شیعہ لوگ استدلال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان نما غلی و کم ولی سے مراد کیا خلیفہ بلا فسل تو خلیفہ بلا فسل تمہارا سمجھے یہی یہ ہیں کون جو زکوٰۃ دیتے ہیں کے سال میں کہ رکوع کرتے ہیں تو رقوع کے اندر زکوٰۃ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ خلیفہ بلا فسل ہیں تو ولی کم سے خلیفہ بلا فصل حالانکہ اللہ رسول باقی مومنین یہ سارے خلیفہ بلافا سر کیا ایسے اس کے ذرا کرتے ہیں میں عرض کرتا ہوں ٹھیک ہے حضرت علی ہماری آنکھوں میں لیکن ایک روایت میں ہے کہ رکوع حضرت او بکر صدیقی کر رہے تھے وہ بھی روایت یہ بھی ہے اور ایک آدم نے سوال کیا تو آپ نے رکوع کے در سے ان کو دے دی تو حضرت اُبر صدیقی کے بارے میں آئیے تو سارے صاحب برہق ہیں یہ کیوں ہیری پھیری کرتے ہو ویسے آدمی عکل سے سوچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ زکاة نکالتے تھے یا وہ بکرستی نکالتے تھے تم بتاؤ حضرت علی تو غریب ہے ان کی غربت کے اندر گزری سمجھے جی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی نہ کے ساتھ نکاح کرنا تھا تو ایک آدمی کو کہا کہ اس خیر کا گھاس کاٹائے پھر کریں تو بھائی میں عرض کر رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی ام نکاح کرنا تھا نا بی بی فاطمہ رضی اللہ تو پیسے کچھ نہیں تھے اس خیر کاٹنے کے لیے ایک کادمی کو کھا جائیں پیسے لیں چندے تو پھر مسئلہ ہوگا تو زکوٰۃ عام طور پہ کون نکالتے تھے حضرت اب بخشی اگر زکوٰۃ پہ چسپان کرنا ہے تو پھر جو دونوں روایتیں ہیں لیکن ہم کس کو ترجیح دے رہے ہیں راہ کے ان کا من کیا کر رہے ہیں دیتے ہیں زکوۃ کو اور وہ خوشوخلو کرنے والے ہیں یہ نمبر تین ہے علیحدہ اقامت سلاد ایک اتا ہے زکوٰۃ دو خوشوخلو کتنی تین آگے انجام موالات لکھو اللہ کے ساتھ دوستی جوڑو مومنین کے ساتھ دوستی جوڑو اس کا جا جو دوستی جوڑتا ہے اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ مومنین کے ساتھ بے شک جراؤ اللہ کا خالد ہیں اچھا جی یا ایبیو پھر وہی بات ہے یا یو الزین منو پہلے کیا تھا کہ یہود و النسارہ کے ساتھ دوستی نہ جوڑو پھر کیا ہوا اللہ اس کا رسول بومنی کے ساتھ دوستی جو پھر تاکیدا کہا گیا کہ ان خبیصوں کے ساتھ دوستی نہ جوڑو وہی ہے یا یو اللہ زینہ منو اناہیو انالا تلکفارو انم والا تلکفار ان کی دوستی سے روکا گیا لیکن عنوان کچھ اور ہے دوسرے عنوان کے ساتھ پہلے یہ عنوان نہیں تھا عنوان یہ ہے کہ یہ تمہارے دین کے ساتھ استضا کرتے ہیں یہ کاکر لوگ یہود و نصارا تمہارے دین کے ساتھ کیا کرتے ہیں استحزا مذاق کرتے ہیں تو جو لوگ تمہارے دین کے ساتھ استحزا کریں ان کے ساتھ دوستی جوڑنا ٹھیک ہے استحزا ایسے کرتے تھے کوئی اذان دیتا نا تو اس کے اوپر بھی استحزا نماز پڑھتے قیام کرتے رکو کرتے سجدہ کرتے تو اس پہ بھی استضاع کرتے ہنسی مذاق کرتے چناتی روایات میں آتا ہے کہ جب مدینے کے اندر اذان کہتا مؤذن کہتا اشاد ال محمد الرسول اللہ تو ایک عیسائی تھا وہ کہتا تھا ہر ایک کل جو جھوٹا جو ہے وہ کہہ جائے جل جائے وہ حضور کے بارے میں کہتا اشاد الم رسول اللہ لیکن جھوٹا کون تھا خود تھا خدا کی قدرت ایک دفعہ اس کے خادم سے کوئی بے تدالی ہو گئی کوئی چنگاری آگ کی رہ گئی اور اس کا سارا گھر جل گیا فوج بھی جل گیا گھر بھی جل گیا تو ہارے کل کا سچا گیا نہیں تو یہی ہے جو حقیقت جھوٹا ہوتا ہے تو اس سے یہ چیز ہوتی ہے دیکھو جی اے ایمان والو نہ بناؤ تم ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا تمہارے دین کو مذاق اور کی ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب کو تم سے پہلے ان کو بھی دوست نہ بناؤ اور کفار کو دوست ماؤ واہ اچھا ہے کفار کا کیسے پڑے گا اے اللہ خضو یہ موصول شیلا سارا ماتوب لائے بنے گا کفار کیا بنے گا ماتو یہ مفہول اول اولیا کیا بنے گا اب دیکھو مانا سن لو نہ بناؤ تم ان لوگوں کو بھی اور کافروں کو بھی دوست آ گئے اس میں نہ یہودوں نے سارا کو دوست بناؤ نہ کفار کو دوست ملو اس سے آپ یہ سمجھے کہ تعمیم بات تخصیص بھی ہے اس میں سارے صرف یہودوں نے سارا کی دوستی سے روکا گیا اب کس کو شامل کیا گیا ہے کفار کو بھی شامل کیا گیا ان تینوں گروہوں کو دوست میں بناؤ اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اگر ہو تو مومن تو فرمایا کہ تمہارے دین کے ساتھ مذاقیں کرتے ہیں اور طریقے بھی مذاق کرتے ہیں اور ایک نمونہ یہ بھی دکھایا گیا کہ جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو اذان دیتے ہو پھر بھی کیا کرتے ہیں یہ بطور نمونے کے فرمایا اور جب بلاتے ہو تم طرح نماز کے بنا لیتے ہیں اس کو مذاق و کھیر یہ اس سبب سے سبب اجتزا اس, اس سبب سے کوئی کون نہیں سمجھتے یہ بات سمجھ آ گئی ہے اچھا اب آگے تنبی کی گئی پہلی کتاب کو اور موازنہ کیا گیا لیکولوجی جی نے موازنہ بینت طریق موازنہ بینت طریق دو طریقے ہیں جی ہمارا طریقہ اسلام کا ہے اور یہود و نسارا کفار کا طریقہ کیا ہے کفر کا ہے ان دو طریقوں کے درمیان موازنہ ہے مقابلہ ہے کہ کون سا طریقہ اچھا ہے آپ فرما دیجیے اہل کتاب نہیں اے پاتے تم ہم سے ہمارے اندر اور تو کوئی ایب نہیں یہی ایب ہے نہیں اے پاتے تم ہم سے مگر یہ کہ ایمان ل ہم سات اللہ کے اور ساتھ اس کتاب کے جو تاری کی طرف ہمارے اور ساتھ ان کتابوں کے جو تاری کی پہنس اور بے شک اکثر تمہارے بے فرمان ہیں ہم فرم بردار تم کیا بے فرمان تو موازنہ ہو گیا نہیں فرمان بردار اور بے فرمان برابر نہیں ہو سکتے اچھا آگے بھی فرما دیا آپ فرما دیجئے گا خبر دوں میں تم کو سات بدترین اس طریقے سے وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے برا ہے تو فرمایا گیا تم ہمارے طریقے کو برا کہتے ہو تو تمہارے ذہن میں ہم برے لیکن اس سے بد ان لوگوں کا طریقہ ہے جن کے آبا اجداد کو خنزیر بنایا گیا کیا بندر بنایا گیا ملون اور مغذوب بنایا گیا یہ آپ فرما دیجئے کیا خبر دوں میں تم کو ساتھ بدترین کے اس طریقے سے جس طریقے کو تم برا سمجھتے ہو نا اس سے بدترین طریقہ اعتبار بدلے کے نزدیک اللہ کے دین و من لانہ اللہ من سے پہلے دین کا لازم ہے طریقہ ہے اس کا جس پہ اللہ نے لانت کی غضب کیا اور کیے ان سے بندر اور خنزیر یہود نصارہ کے بڑے کیا بن گئے تھے بندر اور وہ خنزیر بنے تو جس طریقے پہ بندر اور خنزیر ہیں ان کے باپ دادا غضب ہے لانت ہے وہ طریقہ چاہے گا تو اپنے طریقے کو دیکھو تم بآ بد تاہوت اور انہیں پوجا کی شیطانوں کی اولائے کا انجام اخروی یہی لوگ بدترین ہیں عزرو مرتبے کے اور زیاد گمراہ ہیں سیدھے راستے سے ویدا جاؤ کم کالو منا حال منافقین یہود بات چونکہ یہود ان سارا کی جلا رہی تھی تو منافق بھی اکثر قسط تھے یہود میں سے تھے منافق تو فرمایا کہ یہودی منافق تمہارے پاس آتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کس کا ایمان کا حالانکہ ایمان صرف ان کی زبان پہ ہے دل میں کفر لے کے آئے تھے اور جب واپس گئے تو پھر بھی کفر لے کے گئے نہ آتے ہوئے ایمان نہ جاتے ہوئے ایمان اور جب آتے ہیں تمہارے پاس کہتے ہیں آ حالانکہ تاقید داخل ہوئے ساتھ کفر کے اور وہ او تاکہ نکلے ساتھ کفر کے اور اللہ خوب جانتا ہے ساتھ اس کفر کے جس کو چھپاتے ہیں